اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق مانو اور آمان لاؤ اور اللہ ہے دائی والا جاننی والا